ہم بڑے برد بار جلدی نہیں کرتے گرفت میں ہو گئی غلطی معافی لا لاجنا علیکم یہ آئت بھی گزر چکی جو تیسرے نمبر پہ ہم نے کہی تھی نا طلاق والی خواتین یہ ان کے متعلق ہے لا لاجنا علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ ان تلق النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو معلوم تمسو ہننا جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے او آف لہن ہننا فریتا یا تم ان کے لیے حک مہر مقرر کر چکے ٹھیک ہے نہیں یہ اچھا چلو جاگ رہے علیکم کوئی گنا نہیں کوئی حرج نہیں یعنی تم پر کوئی باس پرس نہیں ہے تمہیں کوئی اس چیز پہ پوچھے گا نہیں اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن کو تم نے چھوا نہیں یعنی تنہائی کا نہ موقع آیا نہ حقیقت ایسی صورت حال پیش آئی ہے او تفرض لہن فریضہ یا تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے یہ جو لم ہے نا نفی لم تمس ہننا تم نے انہیں چھوا نہیں او لم تفرض لہن فریضہ یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تھا یہ تیسری قسم کی خواتین آ جو آج بیان کر دی تھی یہ لم کا عمل تمسو پہ بھی ہے اور تفرضو پہ بھی دونوں پہ پہلے بھی اس کی مثالیں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں نفی کی پھر آگے دو فیل اس کے ذکر کر دیتے ہیں عربی زبان میں قائد ہے کہ وہ نفی دونوں کے ساتھ آ جاتی ہے کہ نہ یہ, کرنا ہے نہ یہ کرنا ہے تو جب ان کا حق مہر مقرر نہیں ہے اور تنہائی بھی نہیں ہوئی ہے تو تمہارے ذمے بھی کچھ نہیں بنتا وہ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس لیے کہ نکاح تو بہرحال ہوا ہے تو اچھا سلوک کرنا یہ بار بار ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو جو بیوہ ہو جائیں قرآن حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے کہ دل نازک ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا وہ ایسی بات پیش آ جائے گی ایسے نہ کرو حدیث میں آیا ہے حضرت حسان رضی اللہ کہتے تھے میں نے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اونچے اونچے اشار پڑھنے شروع کر دیے تو اشار کی وجہ سے چونکہ انسان کی طبیعت میں جذبات آ جاتے ہیں نا شاعری جب اچھی سنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک جملہ فرمایا اور وہ ہے اپنے اپنی سمجھ کی بات کا سمجھنے کا آپ نے فرمایا ارے شیشوں کا نہ توڑ دینا خواتین بھی تھیں نا تو ارشاد فرمایا شیشے بھی ہیں انہیں نہ توڑ دینا مطلب یہ کہ دل ان کے بڑے نازک ہوتے ہیں تو کوئی ایسا شہد نہ پڑھ دینا جس کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے یہ ہے اللہ نے فرمایا اگرچہ تم نے تنہائی اس سے نہیں ہوئی اور تم نے کوئی حکمہر بھی مقرر نہیں کیا لیکن نکاح تو ہوا تھا اس کا بھی خیال رکھو وہ اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے مرد ہر جگہ خرچ کرتا ہے ہر جگہ تم ایسے بھی خرچ کرو ایسے بھی ایسے بھی اور فائدہ کیا ہے حنفی فکا کہتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑوں کا جو بھی وہاں پہ رائج ہو اگر وہاں پہ خواتین چادر باندھتی ہیں تو اس کو تین چادر دو ایک چادر دے دی جائے سر کے لیے ایک نیچے باندھنے کے لیے اور ایک اس کا کرتا اور اگر شلوار کمیز پہنتی ہیں تو شلوار قمیص اور ایک چادر دے دی جائے تو فروائیں متے ونہ انہیں فائدہ پہنچانا ہے تم نے الل من قدر ہو اور کتنا فائدہ پہنچانا ہے جس کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ ال مقتر قدر ہو اور جو آدمی جس کی اتنی گنجائش نہیں ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق جس کو وسعت نہیں ہے زیادہ مال نہیں ہے وہ اپنی حیثیت سے اور جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنی حیثیت لیکن حکم یہی دیا ہے کہ دیکھو متام بل معروف نیکی کے مطابق قائدے کے مطابق پھر بھی تم نے انہیں فائدہ دینا ہے حق کن اور یہ ضروری ہے یہ ہے چیز جس پہ ہنفی کو کہا کہتے ہیں کہ یہ سہرت کا حق بنتا ہے شوہر نے اسے ادا کرنا ہے المحسنین اللہ نے فرمایا ہے ان پر جو احسان کرنے والے یہ نہیں فرمایا شوہروں کا بلکہ مرد کو یہ کہا کہ تم محسن ہو ترغیب دلائیے کہ تم احسان کر رہے ہو اچھی بات کر رہے ہو دل کھول کے جتنی تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق خرچ کرو اس کو ازر نہ بنا لو کہ بس نکائی ہی ہوا ہے کون سا کوئی حق میر مقرر ہوا تھا اور کون سی کوئی ان کی رخصتی ہو گئی تھی نہ اللہ نے کہا حق نلموسنی واجب ہے ضروری ہے ان کے لیے جو احسان کا رویہ رکھتے ہیں جو احسان ہے اللہ کو یہ وسرت زرفی جو ہے نا بڑی پسند کہ انسان ظرف کا بڑا ہونا چاہیے انسان لوگوں کے معائب کو چھپانے والا ہونا چاہیے انسان اپنی ذریات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والا ہونا چاہیے